میں نے کہا ہے. میں کی نے یعنی کیا بات ہے حالانکہ یہ میرے پاس موجود ہے پتل باری لفظ ہے اس کے اندر ایک سو ترانوے پتل باری کا اور یہ جلد ہے دوسری فت الباری حافظ حضر کہتے ہیں کہ یہ جو ما تیسرہ ہے ماتیسر اللہ اجمالا فی ہے ستہ بل بالفاتحہ اس کے اندر کوئی اجمال ہے ہی نہیں کہ اس کی وضاحت فاتحہ وغیرہ سے کرنا پڑے وہ کہتے ہیں اس لیے کہ آگے لو بت تقید ستہ بل فاتحہ بد تقید دو بال تی فاتحہ کے ساتھ مقید کرنا تحسین کے منافی ہے خدا کہتا ہے جو آسان ہے جو آسانے کا مطلب تو یہ ہوگا خل ہو اللہ آسان ہے وہ پڑھو یا سین آسان ہے وہ پڑھو الحمدللہ آسان ہے وہ پڑھو اور مقید کرنا خدا کے اس ما تیسرہ کے منافی ہے اور اب میں انہیں بتا یہ رہا تھا کہ ماں تیسرہ کی جو تفسیر آپ نے کی ہے اپنے کیا سے کی اس کے مقابلے میں میں, میں نے ان کو کہا تھا کہ ماں تیسرہ کی تشریح اگر آپ ہی تاغین ہی کرنا چاہتے ہیں تو آپ بتاؤں تاگین نبی پاک نے کیا کی اب چاہیے تو یہ تھا کہ مولانا نبی پاک کی اس تفسیر کو تشریح کو مان لیتے اس حدیث کا کوئی جواب نہیں دی اس کا مطلب یہ ہے مان تو گئے کہ نبی پاک نے تو تشریح کر دی ہے کہ فاتحہ کے مراد ہے فاتح سیسرہ سے مراد کوئی نہیں مان گئے عملی طور پر لیکن باوجود ترکے تقلید کے دعوی کے اتنے تبکے مقلد ہیں اپنے اکابرین کے کہ نبی پاک کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے مولانا جب نبی پاک نے خود تشریح کر دی آپ مانتے کیوں نہیں اب میں چونکہ انہوں نے تو کوئی دلیل کر دی نہیں وہ پلا ایسا ہے پلا ایسا ہے چونکہ پانچ گھنٹے وقت ہے کوئی معمولی وقت تو ہے نہیں انہوں نے پورا کرنا ہے اب تقریریں کر کر کے لیکن ہمارے پاس تو دلائل اتنے ہیں کہ پانچ گھنٹے چھوڑ کے کئی گھنٹے اس پہ مصروف ہو سکتی اس لیے میں تو آتا ہوں اپنے دلائل کی طرف میں نے جو کہا تھا میں نے یہ کہا تھا کہ مقتدی اس کے لیے فاتحہ پڑھنے کی اجازت ہے فاتحہ کے علاوہ کچھ اور پڑھنے کی اجازت ہے کچھ نہیں پڑھ سکتا کیوں میں نے اس کا حوالہ دیا تھا خدا کے قرآن سے مولانا آپ حوالہ دیتے ہیں نبی کے فرمان سے میں حوالہ دیتا ہوں خدا کے قرآن سے لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے میں نے بتایا یہ تھا کہ دیکھیے لفظ ہے ویزا قر القرآن فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اس پر میں نے انہیں یہ بات بتائی تھی کہ دیکھئے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ اس کی وضاحت کیا کرتے ہیں جو نبی پاک کے شاگرد نبی پاک سے جنہوں نے خدا کا قرآن پر آؤ ذرا بتاؤں وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ جو آئے تھے ہم عبد اللہ مسود یہ کتاب الکرا سپا ہے انانوے اسی نو انانوے کتاب الکرا اور بات وہ جو کتاب الکراط کا میں نے حوالہ دے دی ہے یابو کا کہنے لگے کتابوں کے حوالے پہ آ جائے میں قرآن کی تشریح کر رہا ہوں نبی پاک کے فرمان سے نبی پاک کا فرمان خواہ کتاب الکراط میں ہو خواہ بخاری میں ہو خواہ مسلم میں ہو ہم تو نبی پاک کے فرمان پہ جان دینے کے لیے تیار ہیں عبداللہ مسعود کہتے ہیں کرا تو خلفل امام میں ہے کیوں ان سلان کما امرتا اس کے بعد میں اب صنعت پڑوں گا جب بھی کوئی روایت مولانا پڑیں گے ان کو بغیر سمد کے پڑھنے کی اجازت نہیں ہو اخبارہ ابو الحسن محمد بن الحسین محمد ابن الحسین ابن اخبارہ ابو الحسن علی ابو الحسن علی جبن محمد بن ابن العدل الدنی محمد ابن, ابن الحسین الماتی بغدادی حدسنا ایوب حد حدسن ابد البہابی حدسنا ایوب ہم منصور سمل کی تو منصور پہ ہم ابھی بائل ہم عبد اللہ مسود کالفل کرات کا ماںتا جس طرح تجے حکم دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے تجھے حکم ہے بہ دا کر القرآن امام کے پیچھے تو چپ رہا کر تجھے پڑھنے کی اجازت کوئی نہیں اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن پاک پڑھنے والا عب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ کا معنی یہ امام پڑھے تم چپ رہو امام پڑھے اب اس کے برعکس میں مولانا کو چیلنج کر کے کہوں گا تمام صحابہ میں سے کوئی ایس صحابی لائے جس نے یہ کہا ہو کے مذاق اور کے اندر امام کے پیچھے پڑھنے سے روکا نہیں گیا یہ قرات خلف الامام میں نازل نہیں ہوئی اے صحابی لائیے با سند صحیح اے صحابی کا قول پیش کی دیئے اور یا نبی کے فرمان کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیے تیرے بھائی یہ کیا کی کیا کیوں کی 40 جی ٹائم حضرات آپ نے سنا کہ مولانا محمد یونس نومانی صاحب نے اپنے وقت میں اپنے پچھلے ایک ٹرن کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے نبی کے حوالے سے دعوی پیش کرنے اعتراض نہیں کیا اس کو مخدوش نہیں کہا میں نے صرف یہ کہا ہے کہ ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان پر پورا ایمان رکھتے ہیں اور انہوں نے خود یہ پیش کش کی ہے کہ کر لیں. اگر میں میں نے اس میں مخدوش نبی کے حوالے سے دعویٰ پیش کرنے والی بات کو مخدوش قرار دیا ہو اور یہ کہا ہو کہ یہ بات مخدوش ہے تو یہ بات میرے ذمے ہے تو میرے بھائیوں دوستو لو مناظرے کا فیصلہ کسی ایک نقطے پر کر لو ٹی پروش کر لو اگر مولانا نے اپنے اس وقت میں مخدوش کا لفظ نبی کے حوالے سے دعویٰ پیش کرنے کے جملے میں استعمال نہ فرمایا ہو تو عبد الرحمان اور جماعت علی حدیث کی شکست اگر مولانا جونس نمانی نے اپنے وقفے میں مخدوش کا لفظ استعمال فرمایا ہو میم خے دال باؤ شین یاد کر میم ہیں خے دال شین. اگر مولانا نے لفظ مخدوش مخدوش میرے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فاتیہ کی نماز کے لیے ضروری ہونے کے معاملے کو پیش کرنے پر انہوں نے لفظ مخدوش استعمال نہ کیا ہو تو میری اور جماعت والے حدیث کی شکست میں لکھ دیتا ہوں اگر انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا ہو تو چونکہ یہ وکالت کر رہے ہیں جماعت ہنفی دیوبندی کی یہ ہمیں لکھ دے کہ میری اور جماعت ہنفی اور دیوبندی کے مرادرا پر ختم ہو جائے گا اگر مولانا نے مخدوش کا لفظ استعمال نہیں کیا تو میں شکست لکھ دیتا ہوں عبارت بنا لیجیے اگر مولانا نے مخدوش کا لفظ استعمال کیا ہے اور کیا ہے موجود ہے اب یہ کر لیں تو پھر دیوبندی ہنفی کی شکست اب صدر صاحب سے بانی منازرا اکرم ساجد صاحب سے دیگر بزرگوں سے میں درد مندانہ اپیل کرتا ہوں اگر آپ فیصلہ چاہتے ہیں حق تک پہنچنا چاہتے ہیں تو مخدوش کا لفظ کوئی معمولی لفظ نہیں لغت کی کتابیں اٹھا لیں مانا دیکھ لیں کہ مخدوش کس چیز کو کہا جاتا ہے اسی لیے تو مولانا نے فوراً اپنی توبہ کا اعلان کر دیا کیونکہ مخدوش انتہائی خطرناک لفظ ہے حقیقت اور سچائی پسندی کا تقاضا تو یہ تھا کہ مولانا صاحب صاف فرماتے کہ سب کا لانی ہو گئی ہے بندہ نہ کریں گے تو سب کا لانی ہو گئی ہے مخدوش کا لفظ نکل گیا ہے میں معافی چاہتا ہوں اللہ مجھے معاف کرے یہ معافی ہم سے نہیں مانگنی تھی اللہ کو مانگ کیونکہ نبی کے حق میں لفظ مخصوص استعمال کرنا میرے خیال میں مولانا بھی اختلاف نہیں کریں گے یہ انتہائی بڑا چو یہ قابل معافی نہیں کوئی چھوٹا کرے نہ کوئی بڑا کرے کوئی تذیر کرے کبیر کرے عالم کرے جاہل کرے میں پھر چیلنج کرتا ہوں تیپے پہ موجود ہے آپ بعد میں بھی سنیں گے اب بھی سن لیں اگر لفظ مخدوش مولانا کے ٹرم میں موجود ہے میرے دعوے کے پیش کرنے میں تو جو کم کی جماعت کی آج خانگر کے قصبے میں انشاءاللہ تاریخ خاص شکست کا فیصلہ ہو جائے گا ورنہ ہم اپنی سے شکست نہیں کر لیں گے اگر مختو یا پھر میں یہ گزارش کروں گا کہ مولانا شفقت لسانی کی اگر ایسا کر چکے ہیں تو مہربانی کر کے اللہ دیکھ رہا ہے یہ جملہ نبی کے لیے استعمال ہوا ہے اس سے برات کا اعلان کریں اور اللہ سے استفاد کریں معافی دوسری بات انہوں نے یہ فرمائی میرا مطالبہ برقرار یہ اپنے ترجمے جواب دیں گے اگر انہوں نے اس کا جواب نہ دیا میں اپنے چر میں اپنا یہ دعویٰ پھر دوہراؤں گا کہ جائے گا جب یہ اللہ سے معافی نہ مانگے اور دیکھ کر دیں لفظ کر نہ ہوگی میں یہ مطالبہ گا چھوڑوں گا نہیں یہ نہ سمجھے کہ مخدوش والا لفظ محدود ہو جائے گا یہ میں نے دل پہ رکھ لیا ہے چاہے پندرہ دن منازع چلے 20 ورس چلے عبد اس اس بات کو ہر نہیں چھوڑے گا اور انشاءاللہ شاء اس فیصلہ کو ہاتھ تک پہنچا کر دے گا. <تصفح> ماننے کہ سب کا رجحانی ہوگی نے عبارت پڑھنے میں دو تین غلطیاں کیبکت کی. رجحانی ہو جاتی ہے اور بڑے بڑے علم سے ہو جاتی ہے. یہ کوئی بڑی بات نہیں انہوں نے کہیں مذاق مضاف کو مضافلہ بنا دیا ہے. کہیں موضوع صبح کا راج نہیں رکھا میں نے نشان لگا لیا میں بھی آخر میں بتاتا ہوں کیونکہ ترتیب یہ ہے کہ دعوی قرآن سے پیش کیا جائے تو مولانا ترتیب سے ہٹ گئے ہیں اور دوسری طرف چلے گئے یہ مولانا ہے میرے اوپر اتارا اور قرآن کی جگہ نہیں دیا میں نے نور الحمار کا حوالہ مذہب کے لیے دیا ہے قرآن کی جگہ نہیں دیا الزی دیوپندی کی وکالت کر رہے ہیں یہ جہاں مناظر لکھا ہوا ہے مناظرا مابین علماء عالیہ سنت وال جماعت ہنفی دیوبندی اور ہنفیاں کے مذہب کی مصرت ہے کا اصول ہے جس سے مولانا جون نمانی اگر انکار کر دیں تو پوری دنیا کے ہنفی کا بھی انکار نہیں کر سکتے میں مزید بھی ثابت کروں گا اگر نور النوار سے پھر جائیں گے تو اور کتابوں سے بھی ثابت کروں گا کہ ان کے نزدیک قرآن کے مقابلے میں جب آئمہ کا قول آ جائے تو قرآن کو چھوڑ دیا جاتا ہے اماموں کے دور کو مانا جاتا میں میرے پاس سنتے موجود ہیں میں ثابت یہ کہاں کہاں پھریں گے نور النوار سے جان چھڑائیں گے توزی تلوی سے چھڑائیں گے کس سے چھڑائیں گے کیونکہ میں تو ان کے سب بزرگوں سے ملا ہوں اور ان کے سب بزرگوں سے میرا واسطہ رہا ہے ابھی ہے علمی طور پر کسی سے بھی استفادہ کرنا ممنوع نہیں نور کا حوالہ میں نے ہنفی مدد پیش کرنے کے لیے دیا ہے قرآن کی آدمی پڑھنے کے لیے نہیں دیا کیونکہ یہ مناظرہ مابین علیہ حدیث اور ہنفی دیوبندی ہو رہا ہے جب کوئی مناظر ہنفیوں کی طرف سے مناظرہ کرے گا تو اس پر لازم ہوگا کہ مذہبی ہم جی کی عائد کرے اور یا یہاں قلم پھیر دیں چاہے کہ ہم ہنفی دیوپدی نہیں ہے جیسا کہ لوگرا کے گزشتہ سال کے تاریخی مناظرے میں آرے علم, علم علمائے ہنفیا نے قلم پھیر کر مانا تھا کہ ہم دیوپدی نہیں ہے ہنفی بھی نہیں ہے آلے سنت ہے اور فقیر کے پاس اس کا ریکارڈ موجود ہے دیکھا جا سکتا ہے انہیں میں نے ہنسیت سے اور دیوبندی سے توبہ کرا دی تھی اور وہاں کے جی درما نے تسلیم کیا تھا کہ ہم تجھی عالت ہیں اور پھر مناظرے پر بھی مناظری نہ آئے جس پر ستاخ اپرادھ دو ہو گئے اب بھی ہیں ان کی موجود ہے ان میں سے کوئی بھی نہیں وہ بولو کھڑا جا کر پوچھ سکتے چونکہ مناظرا ما بہن ہنسی ہو رہا ہے تو ہنسی کا سول یہ ہے کہ یہ آئے کی وجہ سے ساتھ ہے مجھے بتائیں پہلے کا کیا مانا ہے کا کیا مانا ہے؟ کسے کہتے ہیں؟ سخت کا کیا مفہوم ہے اور جب کوئی آج ہو جائے تو اس سے استدرال کیا جا سکتا ہے یا جی نہیں جب تک مولانا یہ نہیں بتائیں گے کہ یہ آج بار یا نہیں ہمارے مذہب میں اس سلسلے میں صحابہ کے اقوال پیش کرنے کا ان کو کوئی حق نہیں اس لیے کہ یہ خود فرماتے ہیں ہم آئمہ کے اقوال پیش کرتے ہیں بکرآن و حدیث کی تفصیل کے لیے لہٰذا یہ اپنے آئمہ کے حوالے سے پہلے ہمیں بتائے کہاں کہ کیوں ہوا ہے اور ان, ان سے سدرار نور نمار والا لکھتا ہے کہ حرکت نہیں ہو سکتا یہ آپت سدرال کے قابل ہی نہیں جب یہ آئے سدرال کے قابل ہی نہیں تو آپ اسے کیسے پیش کرتے ہیں. آپ قرآن سے کوئی اور احتیاط آیت آیت تلاش کر کے لائیں جس میں آپ کے نزدیک آرز نہ ہو تو یہ ایت خاطے آپ کے نزدیک پھر میں بتاؤں گا کہ یہ ایپ ہمارے حق میں ہے ہمارے دعوے کو ثابت کرتی ہے میں بتاؤں گا دل سے بتاؤں گا لیکن آپ پہلے یہ ثابت کریں کہ یاد آپ کے نزدیک قابل اعتبار بھی ہے ہنسی مذہب کے نزدیک یاد طاقت ہے متحرد ہے نہ قابل اعتبار ہے سب سے پہلے مجھے ہنسیا کے رسولوں سے ثابت کر کے بتائیں کہ یاد قابل اعتبار ہے جب تک مولانا یہ نہیں بتائیں گے جس طرح میں نے کہا تھا کہ پانچ گھنٹے وقت پورا کرنا کوئی آسان کام نہیں جس آدمی کے پاس دلائل کے امبار ہوں اس نے تو گھبرانا نہیں ہے اور جس آدمی کے پاس دلائل نہ ہوں اس کے لیے تو مصیبت بن گیا پاس گھنٹے کا مناظرہ اب مولانا نے اس مناظرہ سے جان چھڑانے کے لیے آپ نے دیکھا پوری باری گزار دی اور ایک بھی دلیل پیش نہیں کی حالانکہ اپنا وقت تو ضائع نہیں کرنا چاہیے تھا وقت بڑا قیمتی ہے آپ اس میں کوئی دلائل پیش کریں کوئی قرآن سنا دیتے کوئی حدیث سنا دیتے لیکن پورے دس منٹ کا وقت گزار گئے ویسے ضائع کر دیا اور اس میں مولانا نے ایک جو انداز اختیار کیا ہے بڑا غلط دیکھیے انہوں نے اپنا دعویٰ پیش کیا اور کہا کہ میں اپنا دعویٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پیش کرا یہ انہوں نے خود فرمایا تھا اور اس وقت انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں قرآن کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں ہاں قرآن کے متعلق انہوں نے کہا میں دلیل میں قرآن پیش کروں گا اب کہتے ہیں کہ میں نے قرآن کے حوالے سے دعا پیش کیا تھا یہ بھی اب کہہ رہے ہیں خانتا. اور میں نے انہیں یہ کہا تھا دیکھیں ایک ہے ان کا دعوی پیش کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے حوالے سے ایک ہے دعوا صرف پیش کرنا اور اس دعوے پر پھر جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا لیکن یہ دعوی نبی پاک کی حدیث میں موجود کوئی نہیں ہے میں نے یہ کہا تھا میں نے یہ نہیں کہا کہ اپنے دعوے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پیش کرنا مخدوش ہے کوئی اپنا دعوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پیش کرے تو اس طرح دعوی پیش کرنا غلط ہے مخدوش ہے میں نے یہ بات کوئی نہیں کہی تھی اور ٹیسٹیں بالکل موجود ہیں سننے والے سن لیں گے اور ابھی میں بات بتاتا ہوں اور بات سمجھے میں نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے جو دعوی پیش کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک میں یہ دعویٰ موجود کوئی نہیں اگر نبی پاک کے اس مبارک فرمان میں یہ دعویٰ ہوتا تو ہم مان لیتے لیکن نبی پاک کے فرمان میں وہ دعویٰ موجود ہو. کوئی نہیں تو ان کے اپنے دعوے کے متعلق یہ کہنا کہ میرا دعویٰ نبی پاک کی حدیث میں موجود ہے ان کا یہ کہنا مخدوش ہے ان کا یہ کہنا غلط ہے میں نے یہ کہا تھا اور کہتے ہیں جی اس نے یہ کہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دعویٰ پیش کرنا مخدوش ہے میں بھی اعلان اب کرنے لگا ہوں لیکن مناظرہ جاری رہے گا مناظرے سے جان نہیں چھوٹ سکتی مولانا آج بڑی مشکل سے آپ ہمارے شکار آئے ہی ہیں آپ کو پتہ چلے گا ذرا ایک آگے آ دیکھیے کیا دیکھ ہوتا ہے بات سمجھیے یہ مناظرہ جب ختم ہو ان کا عبد المنیم خان اور ہمارا یہ حفی ہو جائے یا کوئی ہو جائے ہم مجھ سے بھی لکھوا لو اگر میں نے یہ کہا ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دعوی پیش کرنا مخدوش ہے غلط ہے اگر میں نے یہ کہا ہو مجھ سے بھی لکھوا لو میری شکست ہے اگر میں نے یہ لفظ نہ کہا ہو اور انہوں نے مجھ پر الزام تراشا ہو ان سے یہ تاریر مناظرے کے بعد لی جائے گی کہ اگر مولی یونس نے یہ نہیں کہا ہے اور انہوں نے الزام تراشا ہے تو پھر ان کی شکست ہے میں بھی تعریف دوں گا یہ بھی تاریر دیں گے لیکن مناظرہ ختم ہو سکتا مم. نہیں مناظرہ پانچ گھنٹے پورا ہوگا اور ابھی دوسرا مناظرہ باقی ہے مناظرہ جاری رہے گا تحریر میں بھی دوں گا تحریر آپ بھی دیں گے اور پھر کیسے سننے والا ہر ایک سن لے گا اور پتا چل جائے گا میری شکست ہے یا آپ کی شکست ہے اب یہاں تو کچھ بن نہیں رہا نا تو مولانا کہتے ہیں وہ لوگ کے مناظرہ میں ایسا ہوا تو فلاں جگہ ایسا ہوا وہ مولانا ابھی آپ یہ سامنے موجود ہیں پتا چل جائے گا کیا ہو جائے گا کیا ہوگا ابھی پتا چل جائے گا سب کو جو لوگ دیکھ رہے ہیں جو آپ کی حالت ہے اور ابھی آگے جو آپ کی حالت ہوگی یہ سب کو پتا چل رہا ہے اور آگے کہتے ہیں میں پیش کروں گا کہ قرآن کے مقابلے میں یہ اماموں کے قول کو لیتے ہیں انتہائی بہت بڑا بہتان ہے اور الزام ہے یہ ہم پر اور یہ ابھی آگے تکلیف کے مناظر میں بات آ رہی ہے یہ اور انہوں نے اسی طرح الزام تراشیاں کر کر کے وکر گزارنا مولانا الزام تراشیوں کو چھوڑیے جس کا مانا یہ بنے کہ امام کے پیچھے فاتحہ جو نہیں پڑتا اس کی نماز نہیں ہوتی اے قرآن کی آیت بتائیے میں یہاں پہ برملا اعلان کروں گا کہ میری شکست ہے آپ کی پتہ ہے لیکن نہ کنجا اٹھے گا نہ تلوار ان سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے آپ کو کسی سے کر نہیں ہوئی مقابلہ نہیں کرنا پڑا پتا چلے گا آپ کو انشاءاللہ اللہ میں بتا رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قران پاک پڑھنے والا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ, جی کہ یہ آیت نماز کے بارے میں اقراط خلف الامام میں نازل ہوئی گویا کہ اللہ نے اس میں حکم دیا ہے کہ تمہارا امام پڑے گا تم چکر گے۔ اب ایک آدمی جو قرآن کو ماننے والا ہو میں سمجھت ہوں اس کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ مان لے ہمیں زد نہیں کرنی چاہیے فولانا کل خدا کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے وہاں پتا چل جائے گا یہ اپنی پارٹی یا ہونا یا کوئی اور ہونا کام نہیں آئے گا کام آئے گا تو قرآن و سندم کے مطابق جو عقیدہ اور عمل ہوگا وہ کام آئے گا اس لیے خدا کے قرآن کے سامنے جھک جائیے اور یہ میرے پاس موجود ہے مستدرک حاکم جس کے اندر صاحب موجود ہے وہ تفسیر اس صحابی یہ جو صحابی تفسیر کر دے آئے کی اس کا حکم ایسا ہوتا ہے جس طرح مرفو حدیث کا حکم ہوتا ہے گویا کہ وہ تشریح اور تفریح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اب گویا کے اس قانون کے مطابق نبی پاک تو تشریح فرمائیں اور بتائیں کہ خدا کا قرآن کہتا ہے امام پڑے تم چپ رہو اب جس میں نبی پاک کا ادب ہوگا وہ اس کو مان لے گا جس میں قرآن کا احترام ہوگا وہ مان لے گا عبد الله ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ یہ میرے پاس ہے وہ فرماتے ہیں احمد بن الاجماع نزلت فی بات آ رہی ہے، رات نماز کے اندراعت کرنے نہ کرنے کی یہ ساری بحث چل رہی ہے اور فرماتے ہیں اس آیت کے متعلق کہ امام احمد نے اجماع کا دعویٰ کیا, اجماع ذکر کیا ہے اس بات پر کہ یہ آیت نماز کے بارے میں نازل ہوئی اضاف قرآن نماز کے بارے میں نازل ہوئی اس بات پر اجماع ہے اس بات پر اجماع ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی امام یہ آیت ناصل ہوئی نماز کے بارے میں گویا کہ اللہ کہتا ہے نماز میں امام پڑے گا مقتدی اور تم نے چپا رہنا ہوگا اس کے ساتھ یہ بہن آپ کے سامنے پہلے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت شان نزول کے طور پہ پیش کی تھی حسائت کے مطالب اب پیش کر رہا ہوں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی روایت وہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے یہ آیت نازل ہوئی ہے یہ نماز کے بارے میں میں پورا اس کو باسنت پڑتا ہوں غور کی دیئے اکبرانہ ابو الحسن علی بن محمد ابن ابد اللہ ابن بشران بہت یہ ہے 88 کتاب کر آپ کا ابو امران حضرات آپ نے سنا مولانا یونس نمانی صاحب نے لفظ مخلوط کے بارے میں پچھلے ٹرن میں صاف انکار کیا اور اس ٹرن میں بھی پہلے تو انکار کیا اور اس کے بعد لیکن مولویوں والی تعویل کے پردے دیکھے میں وہ پردہ چاک کرتا ہوں. پچھلے ٹرن میں انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں نے لفظ مخدوش بالکل استعمال کی. وہ ٹرن ہی دیکھ لیا ہے پچھلا وقفہ بھی سن لیا جائے اس میں کہتے ہیں کہ لفظ مخدوش استعمال نہیں کیا اس میں فرماتے ہیں کہ ہاں لفظ مخدوش کے استعمال کرنے یا نہ کرنے پر حساس شکرس کا فیصلہ منظور ہے مگر میں نے اس طرح نہیں کیا اس طرح کیا اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ان دو باتوں میں کتنا سزار انہیں کان سیدھے نہیں پکڑے پیچھے سے پکڑے پچھلے چرن میں فرمایا تھا کہ میں نے لفظ مخدوش بالکل استعمال لے گئے جس پر میں نے سمجو دلائی کہ یا نبی کے حق میں اس لفظ کے استعمال کرنے پر اعلان توبہ کرو اور یا اسی پر فتح شکست کے فیصلے کر لو اور ساتھ ہی یہ گیتڑ دھمکی بھی دے گئے کہ مناظرہ بند نہیں ہوگا آپ کو کس نے کہا ہے کہ مناظرہ بند کر لو یہ بند کرنے کے خلاف آپ کو ابھی آنے لگ گئے آپ نے پانچ گھنٹے کس سے پوچھ کر مقرر کیے تھے پانچ دن کیوں نہیں رکھے پانچ ہفتے کیوں نہیں رکھے پانچ مہینے کیوں نہیں رکھے آپ چلے میرے ساتھ جتنا چلنا چاہتے ہیں ان شاء اللہ جماعت کی ترجمانی کروں گا یہ بند کرنے کے خواب آپ کو پہلے آنے شروع ہو گیا دلی کو چھچڑوں کے خواب میں نے بند کرنے کی تجویز پیش نہیں کی میں نے فیصلے کی بات کیا اگر نفظ مخصوص آپ استعمال کر چکے ہیں اور اس سے توبہ کرنے کو بھی تیار نہیں ہے تو پھر اس پر شکست کا فیصلہ لکھ لو. لیکن اس کا یہ ماننا تھا کہ مناظرہ بند کر دو مناظرہ جاری ہے یہ بند کرنے کے آپ کو خود ہی خراب نہیں ہو اب مولانا نے تسلیم کر لیا پہلے فرمایا کہ میں نے مخصوص کا لفظ استعمال نہیں کیا جب دیکھی جائے گی کیس رد کر کے تو سارے پچھلے چند لے کے جائیں پہلے فرمایا نہیں کیا اب کہا کیا ہے مگر یوں کیا ہے عبارت ایک نئی بنا لی اپنی طرف سے تراج کی میں کہتا ہوں مولانا آپ یہ لکھ دیں میرے دستر بھی جماعت کی طرف سے لے لیں کہ اگر آپ نے میرے نبی کے حوالے سے فاطہ کے مسئلے پر دامہ پیش کرنے کے موضوع پر لفظ مخدوش استعمال نہ کیا ہو تو ہماری شکست ہوگی اگر کیا ہو تو آپ کچھ کریں کبھی آپ کہتے ہیں میں نے نہیں کیا اور کبھی کہتے ہیں کیا یہ کام سیدھے پکڑے اگر پکڑے الٹا پکڑنے کا کیا پہنچا اور ابھی آپ ریور کر کے دیکھ لیں مناظرہ بند نہیں ہوگا پندرہ منٹ کا بدفت ہو وہ ٹرن نکال لیں جس میں لفظ مخصوص آیا ہے اگر آپ نے نہیں کیا تو لکھ لو اور دوبارہ فیصلہ کر لو دوبارہ مناظرہ شروع کر لو موجود ابھی اور بھی ہیں یہی دو تو نہیں ہے ان پر بھی کر لو اور کسی پر بھی کر دو کے دعویٰ ابھی اس میں موجود نہیں تھا حالانکہ کہنا یہ تھا کہ پہلے قرآن سے پیش کرو میں نے قرآن سے پیش کیا تو کہا قرآن مجمل ہے جب اس قرآن کے اجمال کی اور تفسیر کی تو کہا نبی نبی کی موجود مزدور معلوم نہیں ہمیں مزدور نہیں اب نبی کی تفسیر کے مقابلے میں صحابہ کی تفسیر آ رہی ہے حضرت ابن عباس کی تفسیر آ رہی ہے نبی کی تفسیر کے مقابلے میں نبی فرماتے لمن لم نکرا بے پات اصل کتاب کہ من صلات صلات جس نے کوئی نماز پڑھی نکرا پیا بے پاطل کتاب رہ نبی کی تفسیر کے مقابلے میں صحابی کی تفسیر مسلم نہیں ہے آپ نے مصدرت حاکم کا حوالہ پیش کیا ہے ابن عباس کی تفسیر کو مستند بنانے کے لیے میں محمد اللہ کی تفسیر کو مستند بنانے کے لیے وسلم اللہ کے حوالے سے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے وہ یون نے مکمل کتابوں میں سیکھو میری کتاب کی جو تفسیر اور تشریح میرا محمد کرے گا اس کے مقابلے میں کسی کا آپ نے کس مکتبے فکر بیٹھا ہے آپ ابیفا رحمتہ اللہ علیہ کے مکتبے نمائندے آپ کی شکست مذہب کی ہم ہی کر کرائے اپنے بزرگوں کی بات کو یاد کرو وہ تو کہتے ہیں کہ صحابہ کے بات ہے اور موقع مصروف کے مقابلے میں پیش نہیں کیا جا سکتا ہر موقع کو لا کو پھر آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کے مقابلے میں اخبار آئمہ لیتے ہیں آپ نے اسے برات کا اعلان کیا کہ ہم آئمہ کے اقوال نہیں لیتے قرآن کے مقابلے میں آپ یہ بتائیں کہ میں نے وجوب فاتحہ کے لیے فاتحہ کے ضروری ہونے کے لیے قرآن کی عیت پڑی آپ نے اس کی تفصیل قرآن سے کرنے کی بجائے نبی سے فرمان کے کرنے کی بجائے بار بار اتنے عباد کا حوالہ دیا ابن عباس خدا کے پیرم ہے ابن بات رسول ہم سے مطالبہ کرتے ہو کہ قرآن کی تفصیل قرآن سے کرو نبی کے حوالے سے کرو اور آپ بار بار ابن آباد کی روایت پیش کرتے ہو اور آئیے آپ آب کو ابن باد کی روایت کے مقابلے میں میں بتاؤں حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہیں کہ من منصل سپا ایک سو ابو دوا سپا ایک سو انیس اٹھارہ سے شروع ہوتا ہے انیس تک جاتا ہے آخری سمع ہوبد الرحمان مولا ابن دوہرا یہ پورو ابا تو ابا راضی یہ پورو کال رسول اللہ صلاح من سلح سلا جس شخص نے بھی امام ہو یا مفتی عام ہے صلاح پری النکرہ ہے کوئی نماز امام کے پیچھے یا امام بن کر جہری یا دھرری. کوئی نماز ہے یہ نکرہ ہے اور نکرے کے ترجمے میں کوئی کچھ اور ایک آیا کرتا ہے اردو کے اندر کوئی نماز جملہ نمازوں کے لیے یا طرح پیامل قرآن اور اس میں باتیاں نہیں پڑی پہیا خدا پہیا خدا پہیا خدا تین بار فرمایا جی نواز ناقص ہے हो طرح है قبر وقت پیدا ہو جاتا ہے اس کی بلادت ہو جاتی جائے. نا تمام اور بیکار ہوتا ہے مدا ہوتا ہے غیر تمام اور پوری نہیں تو میں نے کہا رابی کہتے ہیں کہ ابو کہ ہم کبھی کبھی امام کے پیچھے ہوتے ہیں انی اکون برآم امام پر درائی حضرت نے اشارہ کرنے کے लिए میرا بازو لگایا پڑی نفتے کا بولو اگر امام کے پیچھے ہو تو زور سے نہ بڑھو کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے. اب یہ امام کے پیچھے کے لیے ہے مولانا کہتے ہیں تو امام, امام ہے بڑا کیا مانا مولانا بتائیں کیا ہے بڑا آگے ہے یا پیچھے براہ امام امام کے پیچھے ہوتے ہیں ہم آگے کے لیے امام کا لفظ آتا ہے بڑا کیا نہیں آتا بڑا اور خرچ یہ اہم مانا ہے برا کا مانا خرچ یہ خلف و امام کا سبوز نے پیش کر دیا مولانا کی ضرورت کے مطابق اور یہ قرآن کی کی تفسیر کر رہا ہوں خوانہ قرآن کا ہے اس کی تفسیر کے لیے حدیث کا آواز آ رہا ہے اسے ثابت ہو گیا حضرت ابو حرانا کی تفسیر سے یہ حضرت ابن کے مقابلے میں ابو ابوالا کی تفسیر آئی ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر موجود ہے لاس راسم اللہ فاط الفطاب یہ کوئی نماز فاطل الفتاب کے بغیر نہیں ہوگی لہذا جہاں کا یا اجتماع کا حکم है اس کے بارے میں مولانا نے جو کہا خدا موقع پر نہ دلا موقع پر نہ دہلے مجھے بتائے کہ وہ آئے انتیا کی نزدیک حجت ہے تو میں اس کا موقع نظور بھی بتاؤں گا میرا دعویٰ ہے کہ انتیا کے نزدیک شاید ہجت ہی نہیں وہ اس قرآن کے ساتھ دراز ہی نہیں کر سکتے پہلے آپ کو اپنے آپ کو اس کا آہل ثابت کرے پھر میں موقع نظور بھی بتاؤں گا میرا دعویٰ ہے کہ یہ آیت اور فخرمات یس رامین ہو یہ دونوں آئے تھے کے نزدیک متعرض ہیں ان میں سے کسی سے انفی استدا نہیں کر سکتے ہم نے ان کو متعارف نہیں کہا ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ فخر مات یا سرمینوں کی تفصیل رسول اللہ خود پروادی ہم اس کے مطابق ہر نماز میں چاہے امام ہو چاہے مختری ہو چاہے نماز جہری ہو چاہے نماز سری ہو ہم فاتحہ نہ بڑھ پڑتے ہیں فاطیہ کے بغیر نماز کسی نمازی کی مکمل نماز صحیح نہیں ہوتی اور شریعت جب کسی چیز کو غیر و تمام کہتی خداد کہتی ہے, ہے کہ وہ صحیح نہیں اس لیے کہ صحیح اور عدمی صحیح سے شریف کو بھی نحمدہو و نسلی علی رسولِهِ الكریم حضرگو دوستو عزیزو مولانا نے اس باری کے اندر ایک اور ارضا مجھ پہ دیا کہ اس نے کہا ہے کہ لفظِ مخدوش میں نے نہیں کہا یا لفظِ مخدوش کی بات لفظ مخدوش میں نے نہیں کہا حالانکہ اس کی تو بات ہی نہیں میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ جو دعویٰ آپ پیش کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یہ کہنا کس کے اندر یہ دعویٰ موجود ہے یہ آپ کا کہنا مخدوش ہے میں کہتا ہوں ان کا کہنا مخدوش ہے یہ اوپر سے الزام لگاتے ہیں کہ اس نے کہا نبی پاک کا فرمان ماض اللہ مخدوش ہے وہ کون کہہ سکتا ہے اور پھر اس باری کے اندر انہوں نے بعض ایسے الفاظ کہے ہیں جو بڑے نازیبل الفاظ ہیں ان کو اس علمی محفل دینی محفل کے لیے کم از کم ان کو پھر ایک عالم دین ہونے کی حیثیت سے یوں نہیں کہنا چاہیے تھا جی گیدر دھمکیاں دے رہا ہے بلی کو ہاں یہ دیکھیں خود کیا یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں اور ان کا مقصد کیا اس طرح اس کی عزت کو گرایا جائے کم کیا جائے کیا ہو سکتا ہے اس طرح کسی کے کہنے سے وہ کسی نے کہا تھا نا کہ ارفی تم دیوائے آوازے سگا کم نہ پھر کم نہ کے گدارا مولانا یوں کام نہیں بنتا اور پھر آگے کہتے ہیں کہ میں نے نبی کی تفسیر پیش کی اور یہ نبی کی تفسیر کے مقابلے میں صحابی کی تفسیر پیش کر رہا ہے مولانا یہ آپ کی زبان کا جملہ ہے اور میں آپ کو پہلے سے یہ چیلنج دے چکا ہوں جو لا نے روایت پڑھی میں آپ کو کہتا ہوں صرف بخاری نہیں صرف مسلم نہیں ابو داود نہیں ابن ماجہ نہیں دنیا کی کوئی کتاب لائیے اور اس کتاب میں سے بات بتائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ لا صلاح کے ذریعے سے میں ماں طیس طرح کی تفسیر کر رہا ہوں آپ نبی پاک کی تفسیر پیش کریں میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں آپ کے مذہب کو قبول کر لوں گا لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے ویسے جی میں نے نبی کی تفسیر پہ کی اور نبی کی تفسیر کے مقابلے میں یہ موقوف پیش کر رہا ہے حالانکہ ان کا قانون ہے کہ نبی کی تفسیر کے مقابلے میں موقوف نہیں آسکتا میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کے مقابلے میں کوئی محقوب نہیں پیش کیا نہ میں پیش کرتا ہوں اور حال اپنا یہ کہ اب نبی پاک سے تو تشریف نہ مل سکی اب ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دروازے پہ جا کے دستک دینی شروع کر دی وہاں جا پہنچے حالانکہ ان کا اپنا قانون ان کا یہ بدور الاحلہ ان کے اپنی کتاب یہ خود ان کا مذہب ہے کہ در موقوف بر صحاب وہاں کے آمدہ موقوف وہاں کے آمدہ موقوف برباد صحابات وہ در اقوال شاہ حجت نیس و در اقوال شاہ حجت نیس کہ صحابہ کے اقوال میں حجت ہے ہی نہیں ان کے نزدیک صحابہ کا قول حجت ہی نہیں جب مولانا آپ کے نزدیک صحابی کا قول دلیل حجت ہے ہی نہیں آپ قسموں سے حضرت ابو ہریرا کا قول پیش کرتے ہیں پھر کہتے ہیں میں نے جی لفت پیش کر دیا ورا ورا کا معنی امام نہیں ہوتا ورا کا من ہوتا ہے خلف یہ مولانا جی خلف خلف کی رٹ لگا رہے ہیں یہ اس صحابی سے پیش کر رہے ہیں اس شخصیت سے صحابی سے پیش کر رہے ہیں کہ جس کے قول کو آپ حجت مانتے ہی کوئی نہیں یہی خلف الامام کا اللہ حضر آپ نبی پاک سے ثابت کر دیں لا صلاة الملم یقراب فاتحة الكتاب یہ جو آپ نے پڑھا کسی حدیث کے اندر آو پورا زخیرہ حدیث کا کھنگال ماریے کوئی ایک مقام صحیح سنت سے بتائیے جہاں خلپل امام کا لحظ موجود ہے خلپل امام کا لحظ نبی پاک سے تو نہ ملا حضرت ابو حریرہ کے دروازے پہ چلے گئے اور میں کہہ رہا ہوں پھر میں کہتا ہوں اب انہوں نے قرآن کو بھی چھوڑ دیا نبی پاک کی حدیث کو بھی چھوڑ دیا اب حضرت ابو حریرہ کے اقوال پہ آگئے اور میں ان کو پہلے کہہ چکا ہوں فخر ہوں ما طیسرا من القرآن جو آیت آپ نے پیش کی ہے اس آیت کی تشریح قرآن سے کہ ما طسرا سے مراد فاتحہ یا اس کی تشریح نبی پاک سے آپ بتائیں کوئی بتا نہیں سکے اور پھر کہتے ہیں نبی پاک کی یہ بات کو مانتے نہیں محمد الرسول اللہ کی تفصیل کو نہیں مانتے حالانکہ میں نے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر پیش کی کہ نبی پاک فرماتے ہیں ما تیسرہ سے مراد فاتحہ کا ما باک ما تیسرہ سے مراد فاتحہ کا ما باک مولانا چھوڑیے اپنے بڑوں کی تکلیف کو نبی کی حدیث کو مانیے آئیے ذرا نبی کے فرمان کو مانیے زبان سے دعا کرتے ہو حدیث کو ماننے کا اہل ہے حدیث بنے کا ذرا اہل ہے حدیث بن کے دکھاؤ اور اب انہوں نے پیش کیا وہ روایت جس کے اندر کوئی امام کا اور مولانا ہمت ہے تو مرفو حدیث جو شریف سے یہ پیش کر رہے تھے اس کے اندر یہ خلف امام کا لفظ بتا دیں پھر آگے وہاں نہ ملا تو حضرت ابو حریرا کے فتبہ کی طرف چلے گئے کہ جی وہاں لفظ موجود ہے براہ کا حالانکہ حضرت ابو حریرا کا قول جب تمہارے نزدیک حجت نہیں پیش کیوں کرتے ہو اب آگے سمجھو مولانا بار بار کہتے ہیں لہٰذات بار کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی آپ کہتے ہیں چاہے مقتدی ہو چاہے امام ہو چاہے فلنگ ہو یہ چاہے چاہے آپ کی زبان سے نکل رہا ہے ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں یہی چاہے چاہے کہ کلمات یہ آپ نبی پاک کی ایک حدیث سے بتا رہے نبی پاک کی حدیث سے بتا دیں یہی جو آپ کہتے ہیں چاہے فلاں ہو خا امام ہو خا ہو ہوا فلاں ہو یہی لفظ آپ ذرا بتا دیں نبی پاک سے بتایا یہ تھا میں نے جو آیت پڑی ہے دیکھیے اس آیت کی تشریح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سے بتائی اور بتایا کہ اس تفسیر کا حکم ایسا ہے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کا حکم ہے اور اگر اس میں نبی پاک کی حدیث کی تفسیر کوئی اور ہوتی تو میں ایک عبداللہ ابن مسعود نہیں ہزاروں عبداللہ ابن مسعود نبی پاک کے فرمان کے مقابلے میں آجاتے میں چھوڑ دیتا لیکن نبی پاک نے تو اور کوئی وضاحت نہیں کی نبی پاک کا شاگرد یہ کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑھنے والا شاگرد وہ کہتا ہے اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جب امام پڑھے تو تم جپر ہو میں نے آگے بھی بتایا کہ اس کے ساتھ ساتھ امام ابن تیمیہ اور جس کا بڑا نام لیتے ہو اور اس کے نام پہ بڑے وظیفے لیا کرتے ہو سعودیہ وغیرہ سے ذرا کیا کہتا ہے ان کا حوالہ میں نے ایک پہلے پیش کیا اور دوسرا اسی فتوا ابن تیمیہ جس دو سے پیش کر رہا ہوں کالا احمد